تم فرماؤ شفاعت تو سب اللہ کے ہاتھ میں ہے اسی کے لیے ہے اس مانو ہے اور زمے کی بادشاہی پھر تمہیں اسی کی طرف پلٹنا ہے